تم فرماؤ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا تو جو را پر آیا وہ اپنی بھلے کو را پر آیا اور جو بہکا وہ اپنی برے کو بہکا اور کچھ میں کروڑا حاکم آلہ ناؤ